بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين آمنوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر ان الذين آمنوا والذين آمنوا فَخَرَّ وَعِنْدَنَا الْأَمَنُ لَدَيْنَا وَالْيَوْمَ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ من عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وعمل صالحا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى نبينا بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الع العظیم ان الدینہ بے شک وہ لوگ آمنوں جو ایمان لائے و لدین اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وََ اور ایسائی ہوئے و اور صابی ہوئے من جو بھی آمن ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ وہ عاملہ اور اس نے عمل کیے نیک فلا ہوں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک ولا خوفن اور نہ ہی خوف ہوگا عالیہم ان پر ولا ہوں اور نہ ہی وہ یہ غم غمزدہ ہوں گے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک کسی فرقے کی کوئی تخصیص نہیں چاہے کوئی یہودی ہو ایمان والا ہو مومن ہو یہودی ہو عیسائی ہو سابی ہو میرے نزدیک کسی کی کوئی تخصیص نہیں بس جو انسان صحیح معنی میں ایمان لے کے آیا اور عمل لے کیے یہی بندہ میرے نزدیک کامیاب ہے اسی کے لیے میرے پاس اجر اجر بھی ہے اور یہ ایسے بندے ہیں جن پر قیامت والے دن نہ خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے فرمایا من آب اللہ والیوم آخر جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے یہاں صرف اللہ اور آخرت کے دن کا ذکر ہے ویسے ایمان لانا اللہ کی ذات پر اللہ کے انبیاء پر رسولوں پہ کتابوں پہ آخرت کے دن پہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے فرض ہے جب تک ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان نامکمل ہوگا کامیاب ہم نہیں ہو سکتے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے اور قدیر پر ایمان لانا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ فرماتے ہیں کامیاب بندہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک کس کے لیے اجر ہے جو ایمان بھی لایا ان تمام چیزوں پہ وہ عام اور عمل بھی نیک کیے پتہ چلتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل دونوں پر ہے ایمان ہو عمل نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں عمل ہو ایمان نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ایمان بھی لانا ہے اور قرآن و حدیث پر عمل بھی کرنا ہے آپ قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا لفظ پڑھیں گی جہاں ایمان لانے کا ذکر ہوگا وہیں ساتھ عمل کا بھی ذکر ہوگا جیسا کہ یہ جو آج میں نے ابھی پڑھی ہے اسی آیا مبارکہ اللہ فرماتے ہیں من عامن اب اللہ ولیومر آخر و عامل ایمان بھی لایا عمل بھی نہیں کیے ایمان لایا عمل نے کیے تو اس کے لیے اجر بھی ہوگا اور یہ بند قیامت والے دن خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے اور غمگین بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخرداوان الحمد للہ رب العالمين